امید کے شاع مقبولیت الماعت کی خصوصیات الجمے کی راجہ مغری بہترین طریقے ترش الخوری جدا خصوصیات تھے کہ اساد تھے کیوں قبلیتوں سے مختلف اقالف ہندو سروس دکھوری ساسا دیفار تھی راجا خدے کے قبرین تھیں منچا بھوس سوال دے سر ویل چاپا دے گی اخبار خود بے گھر روی کے ریکاخر کی دور کا می داخل مختلف کمچھے بعض اثر دے نام چھے پست اثر نہ متوصل دے کنا قبر اسفرار بعض اسفرار تو قریب انہاں گروہ لیکن دا قار مختلف اشتر ہے اور دائی دا بہاں پہ دینا حاصل شوئے دے دینا دا مرد تکثیر دا دو دو دعا آن ارسل مارک آن نبی صلی اللہ علیہ وسلم قار انتم الساعت اللذی ترجا تلق ویتا سا سو اگر ٹیم کی امید تو مقبریت دا دعا فائے گی پر از جمعی کے بعد اللہ صلی اللہ غی محمد من مہماری دا چمرا بات بعد سوال دیں گی اور وار ان للجمال ذات لا يضاهيها احد لا يطاوعها احد فيها شيئا من عدو الله جل جلاله وارى رسول الله ايها الطالب هيا وارى ان تقوموا حتى حين تبوح سرائركم السلام واغلقوا هذا الباب عني بوضا فراغوا الى حالي الامر من عونه من عطاء شاہ ر ملا حسن عبد السلام رضوانہ وسلم فذکرت له حاضر حدیث تاخذ می ذا حدیث ذکر تو فقارنا علی و بتکل سازت کو ہم بدے تاین تک دواوانی اللہ وقت عین ما ثمرن گفتو عبدنی میں ولا ظنون بها ما خبر لگا فدی میں بحل کو فدی معنی ملا شبا مسل بنفر سیدے مقدار ذکر گئی یا شفا کی ما فی قال کے نقصان ما خبر لگا فدی میں بحل کو فدی معنی معلوم بقولہ بها علی اور وہ ماں بانظہار دے فارح اباد العاص لا پس تمازگر نہ دے اعلان تغرب و شمس فریدنر قلت کی پتہ کونو بعد العصر صحیح بڑا وقت جواب تو اساتذہ نے شعلان کریم علیہ السلام ایلاف اور عبدالمصمم و یسدی تمیلاوی کی تے بندہ مسلمان محچ مونچھے ونت ساعت تک کے تک کے رکم ٹائم کے بعد صرات العصر کا وٹھی ہم دمان تے نوافل پڑھی کے منا نہیں اللہ عزوجات پر سات رہے صلی اللہ علیہ الیسا قد قال رسول الله وسلم نے بھی سنوں میری میں نے سمجھ جس طرح سورات تو ذکر میں نے کہ انتظار سورات خوب کی سورات ان دوبارہ فقال بوضا کہ نہیں سورات میں اب سورات حقیقت میں سورات ال حکم میں وہ ظاہر کو بل علی سے قسط نے کہ مشکات جو سن ہو دھی اگر تفسیر لواد بھیجی وقاهم بارا بتا دا ہے بیا سن وہ سورات سورات تذکرون کہ علی اقرات ندخ الوساط بشان الديه لا نا ودوانين ودوانين وما هو علم غيبي بزين سورة الشمس العرب الباقين وزين العرب يقص <تصفيق> بيصب وضوات عرص